دریائے سندھ یوں تو خاموشی سے باہر چلا جا رہا ہے لیکن اگر اس کے منہ میں زبان ہوتی تو یہ رات دن تاریخ کی داستان نے سنایا کرتا یہ بتایا کرتا کہ کیسے کیسے لشکروں نے اسے پار کیا کیسی کیسی فوجیں اس کے کنارے آپس میں ٹکرائیں اور کب کب اس کا پانی سرخ ہوا دریائے سندھ کے دو کناروں پر دو مقامات میں خاص طور پر دیکھنا چاہتا تھا پشاور کی جانب ہنڈ اور راولپنڈی کی طرف ہزرو شمال سے جو شاہی لشکر ہندوستان آیا کرتے تھے ان کے گھوڑے اسی ہنڈ کے مقام پر دریا میں اترتے تھے اور پھر احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے اسی ہزروں کے قریب دوسرے کنارے پر چڑھتے تھے یہی کنارہ چھچ کہلاتا ہے اور میں اسی چھچ کو دیکھنے ہزروں پہنچا تھا کہتے ہیں کہ چوبیس میل چوڑا اور بارہ میل لمبا یہ علاقہ پیالے کی شکل کا اور پان کے پتے جیسا ہے اس کے تین کنارے اونچے اور چوتھا کنارہ نیچا ہے بالکل جیسے اپنی طرف دانے پھٹکنے کا چھاج ہوتا ہے پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس علاقے کا پرانا نام چھج تھا جو بعد میں ہو گیا حضرت عیسیٰ سے تین سو ستائیس سال پہلے سکندر اعظم اسی چھچ کے گاؤں ملہ میں داخل ہوا تھا سن ایک ہزار کے ذرا بعد راجہ آنند پال اور محمود غزنوی کی لڑائی یہیں چھچ میں حضروں کے مقام پر ہوئی تھی اور سید احمد شہید نے یہیں سکھوں سے ٹکر لی تھی اور مولانا ظفر علی خان کو یہیں حضروں میں مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے قید کا حکم ہوا تھا میں ہزروں پہنچا تو شہر کے گرد خونخار فوجیں نہیں بلکہ سلسبز فصلیں کھڑی تھیں کھیتوں میں ٹیوب ویل اور ٹریکٹر چل رہے تھے زمین سے ہرے پودے پھوٹے پڑ رہے تھے اور ہوا تک کی رنگت سبز ہو گئی تھی کسانوں کے بیٹے شہر کے انٹر کالج کی طرف جا رہے تھے اور دکانیں کھل رہی تھیں ہندوؤں اور سکھوں کے زمانے کے مکان دیکھتا ہوا جن کے چاروں طرف گلا نما بڑے بڑے پھاٹک ہیں اور اندر اونچی اور پختہ عمارتیں ہیں تنگ سڑکوں سے گزرتا ہوا جن پر نئے زمانے کی موٹر گاڑیاں نہیں چل سکتیں میں حزروں کے کوٹلہ بازار پہنچا جہاں میری ملاقات محمد رو اللہ صاحب سے ہوئی یوں تو لوہے کے سامان کی دکان چلاتے ہیں مگر غزل بھی کہتے ہیں اور ادب سے بھی گہرا تعلق ہے اس چھوٹے سے شہر سے چھوٹا سا ادبی رسالہ نکالتے ہیں اور شعر و سخن کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں میں نے محمد روح اللہ خاں صاحب سے پوچھا کہ آپ کے شہر حضرو اور آپ کے علاقے چھچ کا اب کیا حال ہے اس میں کیسے لوگ آباد ہیں یہاں پر صاحب مختلف لوگ آباد ہیں ان میں پٹھانوں کی آبادی اکثریت میں ہے اس کے علاوہ یہاں پر کشمیری بھی ہیں قریشی بھی ہیں اور بہت ساری ایسے جو لوگ ہیں کام کرنے والے وہ بھی یہاں پر بہت سارے ہیں لیکن حضر ایک ایسا علاقہ ہے ایک قدیم ایک شہر ہے جس کے تاریخی لحاظ سے بہت بہت اہمیت دی جاتی ہے یہاں پر کئی جنگیں بھی لڑی گئیں اور اس لیے یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ دی گئی ہے البتہ کاروباری لحاظ سے یا اور اس قسم کی چیز تو یہاں پر نہیں ہے اور لیکن پاکستان بننے کے بعد سے کچھ بہت سارا فرق پڑ گیا ہے کاروبار بھی بڑھا ہے تعلیمی لحاظ سے یہ بہت پسماندہ تھا لیکن جب سے پاکستان نے کوشش کی ہے اور لوگ بھی دلچسپی لے رہے ہیں پڑھائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے لوگ اچھی تعلیم لے رہے ہیں یہاں پر کالج بن گئے ہیں اور لڑکیوں کے بھی لیے کوشش ہو رہی ہے شاید ان کا بھی کالج ہو جائے تو زراعت پیشہ لوگ بہت ہیں زراعت بھی یہاں پر بہت ہوتی ہے اور ہر قسم کی پیداوار ہوتی ہے جس میں خاص کر گندم پیدا ہوتی ہے مکئی ہوتی ہے اور اب سبزیوں کی طرف لوگوں کی توجہ عام ہو رہی ہے کہ یہاں پر چونکہ آپا آپاشی کا نہریں تو نہیں ہیں لیکن کنوؤں کے لحاظ سے یہاں پر جو آپاشی ہے وہ بہت کامیاب ہے اور اب نئے فرٹیلائزر اور اس قسم کی چیزیں جو موجود ہیں ان کا فائدہ لے رہے ہیں لوگ تو یہاں پر مطلب اس لحاظ سے ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے البتہ کچھ انڈسٹری ہو جاتی تو اور ذرا اضافہ ہو جاتا اس سے لوگوں کو اور ہی فائدے مل جاتے اور خاص کر ہمارے پاس چونکہ سوئی گیس نہ ہونے سے کچھ انڈسٹری اگر ذہن میں کوئی آتی بھی ہے کوئی لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں چھوٹی موٹی انڈسٹیاں وہ رک جاتی ہیں تو اس کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ہو تر تربیلا ڈیم آپ کے یہاں سے بہت قریب بنا ہے اور بجلی کی پیداوار وہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کا اس کی تعمیر کا اثر اس علاقے پہ کسی شکل میں پڑا ہے آ, نہیں صاحب اس کا اثر تو یہ ہے کہ چونکہ بجلی جو خاص کر تربیلے سے بن رہی ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی وہ ہمیں ورسک سے آتی ہے اتنی قریب ہو کر کے علاقے بجلی جب قریب ہے تو ہم کو بھی اس کا فائدہ ملنا چاہیے لیکن ہماری پاس جو اس علاقے میں بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ ورسک سے ہے یہ تھے حضروں کے سرکردہ شہری محمد روح اللہ خان صاحب وہ بتا رہے تھے کہ اس علاقے کے بہت سے لوگ انگلستان اور مشق وسطی گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے اپنے گھروں کو پیسہ بھیجتے ہیں جس سے علاقے کی معیشت سدھر گئی ہے ہم دریا کے ساتھ ساتھ تربیلا کی طرف چلے تو چھوٹا سا قصبہ غور آ گیا کسی نے کہا کہ یہ چھوٹا انگلستان ہے اور میں خود ٹھہرا انگلستان کا باشندہ یہ بات سنتے ہی اپنی کار سے اتر گیا اور اب جو غور میں داخل ہوا تو وہاں منظر ہی دوسرا تھا باہر سے تو وہ ویسا ہی قصبہ تھا جیسے پنجاب اور ہزارہ کے قصبے ہوا کرتے ہیں ایٹوں کے مکان گندی نالیاں اور کھلی زمینوں پر گرے ہوئے پرانے مکانوں کے ملبے کے ڈھیر لیکن جو مکان سالم کھڑے تھے ان کے اندر جا کر دیکھا تو آرام دہ کمرے آراستہ خوابگاہیں جدید ٹلس کے غسل خانے اور گھریلو استعمال کا بجلی کا سارا ساز و سامان موجود تھا پختہ فرش اچھے قالین کھڑکیوں پر عمدہ پردے نیا فرنیچر اور ایئر کنڈیشنر دیکھ کر دل خوش ہوا خور کی گلیوں میں گندی نالیوں اور آوارہ کتوں کے علاوہ جو چیز دیکھ کر حیرت ہوئی وہ قدم قدم پر کھلے ہوئے بینک تھے اتنے چھوٹے سے قصبے میں اتنے بہت سارے بینک مجھے عجوبہ لگے میں نیشنل بینک کے دفتر میں جا پہنچا وہاں بینک کے مینیجر اشتیاق حیدر صاحب موجود تھے ان سے باتیں ہونے لگیں بتا رہے تھے کہ اس علاقے کے بہت سارے لوگ انگلستان اور ہانگ کانگ میں ہے اور اسی وجہ سے لوگ غور کو چھوٹا انگلستان کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بتائیے اس علاقے کی اقتصادی حالت کیسی ہے جو لوگ ارننگ کر کے آئے یہاں پر تو انہوں نے فردر اس کو پیسے کو ری انویسٹ کیا اچھے اچھے شہروں میں پراپرٹی میں اور دوسرا ٹرانسپورٹ میں تو انہیں یعنی وہاں سے یعنی کافی اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب اس کنٹری کو خیر بات کہہ چکے ہیں یہاں پر ان کا اپنا بزنس ہے اس میں ان کی فارمز ہیں یا انہوں نے اپنا پلانٹس لگانے شروع کر دیے ہیں برک پلانٹس ہیں اور اس کے بعد ان کے اپنے کنسٹرکشن ورکس ہیں بڑی ہیوی پراپرٹی ہے جہاں سے انہیں انکم اور پروڈکشن جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے یعنی جس وقت بھی چاہیں وہ اگر کوئی بگ پروجیکٹ شروع کرنا چاہیں تو یہ ہے, یعنی اپنا اشتیاق خیال صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ کا چھوٹا انگلستان ہے یہاں بڑے سماجی مسئلے بھی ہوں گے یہاں کے نوجوان جو انگلستان میں رہتے ہیں ان کی ذہنیت بدلی ہوگی رسم و رواج بدلے ہوں گے وہ سفید فارم بیویاں بیاہ کر لاتے ہوں گے یہ ان کا اتنا یہ اسٹرکٹلی مائنڈیڈ اسلامک مائنڈیڈ اور اتنا کلچرل یہ کنفائنڈ لوگ ہیں نا پاکستانی مائنڈ ہے ان کا کہ ان میں سے یعنی بہت ہی ریئر کوئی ایسی ایگزامپل ہوگی جس میں انہوں نے جا کے میرج کیے ہیں فارن فارن فارنر سے لیکن رواج یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے لے جاتے ہیں بیٹیاں لے آتے ہیں یہاں ہی میرجز ہوتی ہیں ارینج میرجز ہوتی ہیں اور وہ بڑی کامیاب یعنی یہاں سے لڑکیاں بیاہ کے جاتی ہیں جی ہاں بالکل یہاں سے بیاہ کے لے کے جاتے ہیں وہاں سے اپنے لڑکے لے کر آتے ہیں اور یہاں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئور اون کسٹمس اور سوشل فنومنا جو بھی یہاں کا کل اس کے مطابق ہی ان کی سارا نظام جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی اس نقطۂ نگاہ سے آپ یہاں سے منی جو ہے نا لندن نہیں کہہ سکتے ہیں یا منی یونائٹیڈ کنگڈم اس سینس میں نہیں ہے کہ یہاں بلکہ سینس یہ ہے کہ یہ اتنے انہوں نے انٹرٹوین ہو گیا نا اپنے ریلیشنز ان کی آپس میں بلاڈ ریلیشنز میں کہ یعنی ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنی نیشنلٹی برٹش لے کر آتا ہے اب میں نے بینک کے منیجر صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ باہر کے ملکوں سے لوگ پہلے جتنا پیسہ بھیجا کرتے تھے کیا آپ بھی بھیجتے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ بینکوں کے ذریعے آنے والے زر مبادلہ میں کمی آ گئی ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یعنی جو جیسے رقم آنی چاہیے تھی بائی اوور لیگل سورسز وہ ہمیں موصول نہیں ہوگی. اس کی کاغذ یعنی بڑی تفصیل ہیں تفصیل سے اسے آدمی ڈسکس کر سکتا ہے اس کی کیا کاز ہیں کچھ ہیڈنز ہیں کچھ اس میں بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ انوالوز ہیں لیکن اس اس لحاظ سے جو ہمیں میٹرس موصول ہو رہی ہے وہ کچھ سیٹسفیکٹری نہیں ہے میں نے اشتیاق حیدر صاحب سے پوچھا کہ پورے علاقہ چھچ کی کیا صورتحال ہے یہاں کتنے بینک ہیں اور لوگ کتنے مالدار ہیں جی اس میں تمی تمام کمرشل بینکس موجود ہیں علائٹ بینک ہے مسلم کمرشیل بینک ہے حبیب بینک ہے یونائیٹڈ بینک ہے اور ہم نیشنل بینک والے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تقریباً ہر ہاف کلو میٹرس پہ ایک کمرشل بینک ہے بالکل اسی طرح یعنی کیونکہ یہ سارا علاقہ جو اچھا جسے ہم اپنی لینگویج میں علاقہ چھچ کے نام سے مشہور ہے زیادہ اسے ہم یہ کہتے ہیں اور اس سارے علاقے میں یہ جو قصبہ ولیج گورگشتی ہے سب سے بڑا ٹاؤن ہے لیکن جو ساتھ کے سایہ قصبے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں بھی یعنی لوگ جو ہیں کافی امیر ہیں اور ان کی بھی وہاں بھی بینکس ان کے موجود ہیں اور وہاں بھی ریمیٹنس اسی طرح آتی ہے جیسے کہ خود کشتی میں اشتیاق حیدر صاحب کے بعد میری ملاقات غورگوشتی کے ایک سرکردہ شہری شوکت زمان خان صاحب سے ہوئی پڑھے لکھے ہونہار نوجوان ہیں کبھی انگلستان میں رہتے ہیں اور کبھی پاکستان میں اپنے علاقے اور اس کے باشندوں کے مسئلوں سے خوب واقف ہیں میں نے شوکت زمان خان صاحب سے پوچھا کہ اس علاقے کے تقریباً سارے ہی باشندے برطانوی شہری بھی ہیں اس کا علاقے کے باشندوں پر ان کے ذہنوں پر اور رسم و رواج پر کیا اثر پڑا ہے جی ہاں بہت زیادہ اثر پڑا ہے ہماری جو پرانی رسوم تھیں کافی حد تک ان میں تبدیلی آئی ہے اب لوگ براڈ مائنڈ ہو گئے ہیں اور اقتصادی طور پر چونکہ اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں پیسہ ہے ان کے پاس تو اس وجہ سے اب آلات ہمارے تو بہت حد تک سنور گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں اور رسم و رواج بھی اب کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں میں نے شوکت زمان خان صاحب سے پوچھا کہ یہاں آپ لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے پھر آپ اپنی بستیوں کی حالت بہتر کیوں نہیں بنواتے حکومت کا ہاتھ بٹائیے وہ آپ کی مدد ضرور کرے گی وہ کہنے لگے کہ ہم نے حکومت کا ہاتھ بٹانے کی بہت کوشش کی ہے تو میں نے پوچھا پھر حکومت سے آپ کو کچھ نہیں ملا جی میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑا بالکل اسی قسم کے ہمیں کوئی اسپتال ملی ہے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری ملی ہے وہ بھی ہمارے دوستوں نے وہاں انگلینڈ سے بھی کچھ ڈونیشن کی ہم لوگوں نے بھی یہاں سے کی حکومت سے بھی بار بار مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کوئی بڑا اسپتال ہمیں اچھا سا بنا کر دیں تو ہم اور ڈونیٹ کریں گے لیکن ہمارا یہ مطالبہ آج تک تو نہیں مانا گیا اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے مسئلہ حال ہمارا ہو جائے یہ ایک پرابلم ہے ہمارا ہسپتال والا اور باقی صفائی وغیرہ کا بھی تو وہی حال ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن چونکہ لوگوں کی اپنی رہائش جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کافی آپ ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں کافی آپ ہوا ہے آخر میں اس علاقے کے جذباتی مسائل کا ذکر چھڑ گیا میں نے شوکت زمان خان صاحب سے پوچھا کہ اس علاقے کے اتنے بہت سارے لوگ برطانیہ چلے گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کنبے تقسیم ہو گئے زیادہ تر لوگ وہاں چلے گئے اور کچھ یہیں رہ گئے کہنے لگے آہ جی ہاں ایسی بھی کئی ساری مثالیں ہیں لیکن فی الحال میں آپ کو ایک ایسی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ والد وہاں والدہ وہاں اس کی دو بہنیں وہاں ہیں بھائی ایک ہے وہ بھی ادھر ہے اور بچی ادھر ہے جس کو ویزا نہیں ملا اس نے دو دفعہ اپیل بھی کی ٹرائیبونل کے سامنے بھی کیس کیا ادھر سے بھی ویزا ریفیوز ہوا اور اب وہ بچی اکیلی اپنے گھر میں رہ رہی ہے اس کو کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے اور وہ سخت بیمار ہے اس اب اس کی والدہ وہاں سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں صرف اپنی اس بچی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے حالانکہ اب ان کا کوئی ادھر اور رشتے دار بھی خاص نہیں ہے باقی سارے رشتے دار بھی ادھر ہی ہیں اس کے والد کا اپنا گھر ہے اور اس کے بہنوئی جو ہے اس کا بھی اپنا گھر ہے انہوں نے سپانسر بھی اسے کیا ہے کہ ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے لیکن اب اسے ویزا نہیں مل رہا آخر میں شوکت زبان خان صاحب نے بڑی دکھ دینے والی بات بتائی یہ جو خاندان بٹ گئے یہ جو کنووں کا بٹوارہ ہو گیا اس نے غور گشتی اور چھچ کے دوسرے لوگوں کو بڑے کرب میں ڈال دیا ہے اور جن گھروں میں آسودگی آئی ہے ان گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہیں شوکت زمان خان کی یہ بات میں نے بھی سنی آپ بھی سنیے دیکھیں جی جہاں پر ہمارے معاشرے میں انگلستان کے لوگوں نے انگلستان کی حکومت نے ہمارے لوگ وہاں گئے مزدوری کی غرض سے تو بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے اس کے لوگوں میں خوشحالی آئی کچھ شعور بھی پیدا ہوا لیکن کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے وہ مسائل اب یہ ہیں کہ ہماری فیملی پرابلمس کریٹ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ شادیاں عموماً ارینج میریجز ہوتی ہیں ہماری تو کوئی لڑکا اگر شادی کرتا ہے تو وہ تو ایزیلی اپنی بیوی بی کو لے جا سکتا ہے لیکن زیادہ واقعات اب یہ بھی ہو رہے ہیں کہ کوئی لڑکی کسی کی شادی جب کسی اور مرد سے ہوتی ہے اپنے رشتے میں بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے ویزا پرابلم ہوتا ہے جس کے لیے اسے دو دو سال تین تین سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے آ, جو پروف اب وہ ویزا کے لیے مانگ رہے ہیں وہ بھی کافی سارے لوگ وہ مہیا کر دیتے ہیں اس کے باوجود انہیں اپیلوں پر اپیل کرنا پڑتی ہے اور وہ ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے اب بہت سی مثالیں میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ لوگوں کے بچے بھی وہاں پیدا ہوئے دو دو تین تین سال کے ہو گئے ہیں لیکن وہ والد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے اور اسے انگلینڈ جانے کی اجازت نہیں مل